سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے بعد اب ہم آپ کو سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحب ہیں یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں الگ کوئی نام معروف نہیں اپنی بہنوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پرورش پائی تربیت حاصل کی جوانی کو پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہجرت تک مکے میں رہیں اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے اتبا سے کر دیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی اعلان نبوت کے بعد اسلام دشمنی کی بنیاد پر ابو لہب نے بیٹے کو مجبور کیا کہ انہیں طلاق دے دو اس نے طلاق دے دی اللہ تعالی کو یہی منظور تھا کہ یہ پاک بیبیاں ان ناپاک مشرقین کے گھر نہ جائیں بہرحال حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے کو یہ صدمہ دین کی خاطر پہنچایا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی غزۂ بدر کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر ان کی وفات کا بہت اثر تھا نہایت غمگین رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس درجے مقموم دیکھا تو فرمایا اے عثمان مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں جو ماہر رقیہ کے لیے مقرر ہوا تھا اتنا ہی ام کلسوم کا مہر ہو اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی سیدہ حفظہ رضی اللہ انہا کا پہلا خاوند فوت ہو گیا اور ادھر سیدنا عثمان کی زوجہ محترمہ فوت ہو گئی تو سیدنا عمر نے سیدہ حفظہ کے نکاح کے لیے سیدنا عثمان کو پیشکش کی لیکن سیدنا عثمان نے نکاح سے معذرت کر لی اس پر سیدنا عمر نے افسوس کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو شخص حفصہ کو اپنے نکاح میں لے گا وہ عثمان سے بہتر ہوگا اور عثمان جس عورت سے نکاح کریں گے وہ حفظہ سے بہتر ہوگی چنانچے اسی فرمان کے مطابق سیدہ حفظہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا اور سیدہ کلسوم کا نکاح سیدنا عثمان سے ہوا اس طرح سیدنا عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا اور یہ شرف پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملا کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دنیا کے کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئی ایک اور بڑا اعزاز رضی اللہ عنہ کے حصے میں یہ آیا کہ ام کلسوم رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا اس سلسلے میں انہیں زن نورین کا لقب ملا یعنی دو نوروں والا یہ نکاح ربی الاول تین ہجری میں ہوا چند ماہ بعد یعنی جمادی الاخرہ میں رخصتی ہوئی ام کلسوم کے ہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی جب تک سیدہ رقیہ اور ان کے بعد سیدہ ام کلسوم عثمان رضی اللہ انہوں کے نکاح میں رہیں انہوں نے اور کسی عورت سے نکاح نہیں کیا اس سلسلے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی تھا بھلا وہ اس بات کو کیسے پسند فرماتے کہ ان کے کسی اقدام سے ام امسوم رضی اللہ عنہا کو رنج پہنچتا اور اگر انہیں رنج پہنچتا تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی اور یہ بات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی قیمت پر گوارا نہ تھی سیدہ ام کلسوم رضی اللہ انہا عمدہ لباس پہنتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان میں کلثوم رضی اللہ عا پر ایک بیش قیمت چادر دیکھی وہ ریشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی ظاہر ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے خوشحال تھے ان حالات میں ان کی زوجہ محترمہ اچھا لباس پہن سکتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی آپ کی زندگی میں ہوا چنانچہ ماہ شابان نو ہجری میں سفر آخرت پر چلی گئی اننا للہ ہے راجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں اور صاحب زادوں کا آپ کی زندگی میں انتقال کر جانا عجیب اتفاقات قدرت میں سے ہے ان حالات میں آپ کا غمگین ہونا انسانی تقاضوں کے عین مطابق تھا لیکن انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بہت صابر اور شاکر ہوا کرتے ہیں اپنی امت کو بھی صبر اور برداشت کی تعلیم دیتے ہیں تین بیٹھیوں اور صاحبزادوں کی وفات کے بعد اب صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی دیکھا جائے تو امت کے لیے تسکین اور تسلی کا ایک نادر نمونہ قائم کیا گیا تھا امت کو بتا دیا گیا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے معاملے میں یہ صورت پیش آئی کہ ایک صاحب زادی کے سوا کوئی اولاد زندہ نہ رہی تو اگر ہمارے لیے ایسی صورت ہو تو ہمیں بھی صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اللہ تعالی کا ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت غمگین ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسکین کے لیے فرمایا اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میرے ہاں دس بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں, دے دیتا. یعنی عثمان کے ہوتے ہوئے میں کسی کو ترجیح نہ دیتا سیدہ ام امسوم کو سیدہ سیدا سیدہ اسما بنتے امیس اور امیہ انصاریا رضی اللہ نے غسل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بارے میں ہدایات فرمائیں کہ بیری کے پتے والے پانی سے پانچ یا سات بار غسل دیں پھر کافور کی خوشبو لگائے اس کے بعد مجھے اطلاع کیا لہذا جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے کفن والے کپڑے اس طرح پکڑائے پہلے ایک چادر پھر ایک امیز پھر ایک اوڑھنی اس کے بعد ایک اور بڑی چادر جس میں تمام جسم کو لپیٹ دیا گیا اس طرح سیدنا ام کلسوم رضی اللہ عنہا کو کفن دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی پھر انہیں جنت البقی میں لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ گئے صدمے کی وجہ سے قبر میں نہیں اترے سیدنا علی سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم قبر میں اترے صحیح بخاری میں ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام کلسوم رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف فرماتے اور آپ کی آنکھوں سے شدت غم سے آنسو جاری تھے اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہا رحمتیں نازل ہوں